أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك لا اللہ ضد لہو اللہ ندلہ لا اللہ والصللا تُ وصللا معَ من لا نبيية بعدهُ وَلا رسوಲ بعدದ لا رسالت بعد ولا نبوت علی و اصحابی و ازواجی و زیاتی وزوری آتی وہ اہل بیتی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 اللہ مسلح س مولا نام محمد مارکلیم سل برادران اسلام بر صغیر پاک و ہند میں قرآن پاک کی خدمات کے لیے اللہ نے علماء دیوبند کو چن لیا تھا دار العلوم دیوبند کے پہلے طالب العلم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے الٹا کی جیل میں قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا تھا مختصر سی تفسیر لکھنی شروع فرمائی کہ زندگی نے وفا نہ کی اور وہ چند سپاروں کی تفسیر لکھنے کے بعد انتقال فرما گئے ان کی یہ نامکمل تفسیر ان کے ایک لائق شاگرد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مکمل کی کچھ لقب جو علماء نے یا عوام نے کسی عالم کو دیا وہ اسی عالم کے نام سے سجتا ہے جیسے شیخ القرآن کا نام آئے تو غلام اللہ خان ہی زبان پہ آتا رحمت اللہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صحیح معنوں میں شیخ الاسلام تھے آج بھی ہمارے ایک لاہور کے ڈاکٹر کو شیخ الاسلام بننے کا بڑا شوق ہے ایسا شیخ القرآن ہم نے نہیں دیکھا جو اپنی سالگرہ مناتا ہو سالگرہ کے کیک کاٹتا ہو یہ اسلام کی رسم نہیں عیسائیت کی رسم ہے تو پھر یہ شیخ الاسلام نہیں چیک کھل اسلام شیخ الاسلام ایک ہی تھا علامہ شبیر احمد عثمانی اتنی خوبصورت تفسیر لکھی کہ میں خاص کر کے طلبا سے کہوں گا اسے غور سے پڑھا کرو جتنی بار پڑھو گے اتنا علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا پھر دیوبند کا ایک عظیم نام ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صحیح معنی میں حکیم الامت ہے اور صحیح معنی میں خان کاہ امدادیہ کا سجادہ نشین ہے تقسیم ملک سے پہلے کی بات ہے جب ایک روپے کا ایک کلو دیسی گھی ملا کرتا تھا تو حضرت تھانوی کے ایک سرمایہ دار مرید نے اس وقت ایک لاکھ کا نظرانہ پیش کیا اللہ کوئی بات اس سرمایہ دار کے منہ سے نکلی جو حضرت تھانوی کو پسند نہ آئی فرمایا لاکھ روپیہ اٹھاؤ اور میری محفل سے نکل جاؤ اسے اپنی دنیا داری پہ دولت پہ بڑا ناز تھا لاکھ روپیہ کہتا ہے حضرت آپ کو لاکھ روپیہ دینے والا مرید پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا مجھے اٹھا رہے ہو حضرت تھانوی نے فرمایا تو بھی ہندوستان کا چپا چپا چھان مار تجھے بھی ایک لاکھ روپیہ واپس کرنے والا پیر نہیں ملے گا قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا اور پھر بیان بیانقرآن کے نام سے تفسیر بھی لکھی اور اس طرح آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں لگتا ہے سمندر کو کوزے میں بند کر رہے ہیں مزہ ہی آ گیا پڑھ کے پھر ایک اور نام ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اللہ رحمت اللہ علیہ خدا کی قسم دیوبند نے ہیرے پال پال کے قوم کے حوالے کیے ہیں ایک ایک عالم اپنی جگہ پہ ہیرا ہے یہ حضرت سندھی سیال کوٹ کے رہنے والے ہیں والد ان کا سکھ ہے والد ان کا سکھ ہے اور یہ مسلمان ہوئے ہیں اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اور بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے تفسیر پڑھانے کا اعزاز ملا ہے ہمارے جو حضرت پنج پیری تھے حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ انہوں نے حضرت سندھی سے بیت اللہ میں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی امیر شریعت سید اطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی اپنی خطابتی جو لانی میں آتے تو فرمایا کرتے تھے واہ میرے اللہ تیری قدرتوں پہ قربان جاؤں سکھ کے بیٹے کو تفسیر لکھنے پہ لگا دیا اور سید کے بیٹے کو ہیر لکھنے پہ لگا دی وارث نے کیا لکھی تھی سید کا بیٹا ہیر لکھ رہا ہے اور سکھ کا بیٹا قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے میں کس کس کا نام لوں جو مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا یہ تو تمہیدن عرض کر رہا ہوں جو بند کے ان علماء میں اور مفسرین میں جن جن لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں نام پیدا کیا ان میں ایک نام ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا جو میاں والی کے ایک پسماندہ قصبہ وہاں بچرا سے اٹھے اور علم اور حدیث پڑھنے کے لیے گنگو پہنچ گئے مولانا رشید احمد گنگو ہی کس کا نام ہماری زبان پہ آیا سبحان اللہ امام الہ ہند بیٹھے ہیں تلبا کو اپنے دن مہینے سال بڑے پیارے ہوتے ہیں سڈا سال نہ مرے بھاوے استاد مرے تو جب مولانا حسین علی گنگوا پہنچے تو حضرت گنگوئی بیمار ہیں پڑھانے کے قابل نہیں ہیں حضرت <سؤال> گنگوئی نے طالب علموں سے کہا چلے جاؤ بھائی کسی اور مدرسے میں کسی اور عالم کے پاس میں پڑھانے کے اہل نہیں ہوں قابل نہیں ہوں صحت اجازت نہیں دیتی سارے طالب علم سال بچاتے ہوئے دوسری جگہ پہ چلے گئے اور مولانا حسین علی نے حضرت گنگوئی کی خدمت کرنی شروع کر دیوں سے بڑھ کے ایک دن حضرت گنگوئی کہتے ہیں پنجابی مولوی تیرہ سال مر جائے گا کسی اور عالم کے پاس چلے جاؤ اور جا کے علم کی تکمیل کرو تو اس پنجابی سادہ سے مولوی نے ایک جواب دیا ذرا طالب علم سنے اس جواب کو حضرت کہتی ہیں گنگوئی سے استادوں کی خدمت کرنے سے سال بنا کرتے ہیں کہ مرا کرتے ہیں استادوں کی خدمت کرنے سے سال مرا کرتے ہیں میں آپ کی خدمت کروں گا حضرت گنگوئی کو اللہ نے صحت دے دی اور انہوں نے فرمایا لے لیا پنجابی مولوی کتابیں میں تجھے پڑھاؤں حضرت گنگوئی کے سامنے کتابیں کھلی جملہ سنیے گا ذرا جملہ حضرت گنگوئی پڑھانے سے پہلے فرمانے لگے پنجابی مولوی تو نے میری خدمت کی ہے بیٹوں سے بڑھ کے میں تجھے اس طرح پڑھاؤں گا دنیا تیرا نام یاد رکھے گی یہ گنگوہ سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھانی شروع کر دی انہوں نے کچھ نہ کھو بس ٹھیک ہے جڑا ظلم کرنا اور سڈے دے ہونا ٹھیک ہے چھوڑ دیں یار بس کریں بس ٹھیک ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے زیادہ غصے نہ ہو یار حوصلہ کرو ٹھیک ہے توجہ ہے آپ کی قرآن پاک ایسا سمندر ہے نا کہ جس عالم نے تفسیر کرتے ہوئے اس سمندر کے اندر ہوتا لگایا نا وہ نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لایا اللہ! ہر عالم کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے متقدمین میں ہے متاخرین میں کوئی نہ کوئی موتی نکال کے باہر لایا اس کا اپنا اپنا انداز ہے مولانا حسین علی کا صرف ایک انداز پیش کرنے لگا ہوں مختصر سے وقت میں وہی ایک انداز آپ کو سمجھا دوں گا مولانا حسین علی نے قرآن کو سمجھا اس انداز میں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک کو جس بات سے شروع کیا قرآن پاک کو جس مسئلے سے شروع کیا اسی مسئلے پہ جا کے اللہ نے قرآن کو ختم کیا یہ حضرت صاحب کا ایک بالکل تمام مفسرین سے نرالا انداز ہے پنجابی میں بالکل بات نہیں کروں گا کہ مجھے سرحد والوں کا خیال ہے پہلے بھی وہ ناد پڑھ رہا تھا توڑے سران دے ہو تو گزر رہی پتہ نہیں کی آخر لگا ہو جہاں سے جس مسئلے سے جس بات سے رب نے قرآن کو شروع کیا اسی مسئلے پہ جا کے رب نے قرآن کو ختم کیا قرآن کے شروع میں اللہ نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب میں ہوں پڑھیے ذرا الحمدللہ للہ ہے اب بالکل ٹھیک ہو گئے یار ماشاء اللہ تص مطمئن ہوطمع ہونا ضروری ہے کرایہ تلحد والی کہاں سے شروع کیا رب میں ہوں پالن ہار میں ہوں پروان چڑھانے والا میں ہوں نشو نما دینے والا میں ہوں تیری ضروریات زندگی کا خیال کرنے والا میں ہوں روزی دینے والا پالنے والا رزق دینے والا میں ہوں اور جس کا کھائیے ضرور سے بولو یار یہی تو اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کا کھائیے اسی کا گائیے کھلانے والا میں ہوں عطا کرنے والا میں ہوں پالنے والا یہ <مैं> جو رب کا مائنا ہم کرتے ہیں نا پالنے والا حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے یہی معنی کیا حضرت تھانوی نے یہی کیا شیخ ने ہند نے پہلے والا آواز ہی حضرت تھانوی نے یہی کیا حضرت شیخ الہ نے یہی کیا ہم بھی یہی کرتے ہیں رب کا اور سے بولو آل آل آل یہ رب کا فٹ مینا نہیں ورنہ خدا کی قسم اردو میں کوئی لفظ نہیں جو رب کا مفہوم ادا کرے یہ سمجھان واسطے رب دا مینا کر دینے دے کہ اور لفظ ذہن میں نہیں آتا ورنہ یہ رب کا فٹ ہے نا نہیں ہے کیوں جی والد جو ہے والد یہ اولاد کو پالتا ہے کہ نہیں پالتا ان کا رب ہوتا ہے والد کو مربی نہیں کہتے بولتے کیوں نہیں ہوتے ان میں اردو بولنے پہ تو نہیں آند والد کو کیا کہتے ہیں مربی لکھنؤ کا ایک آدمی جا رہا تھا چار بیٹے اس کے ساتھ تھے آگے سے ایک آدمی ملا اس کو کہتا ہے آپ ان بچوں کے مربی ہیں اس نے کہا مربی نہیں مربع ہوں مربی نہیں مربع ہوں کھائے جاتے ہیں چار برخردار یہ پالنے والا آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ورنہ یہ رب کا فٹ مینا بالکل سپیکر ٹھیک تھی پھر خراب کی بس اور میں نے کہا بھی تھا کہ بالکل ٹھیک ہو گیا اب پھر وہ وسل مار رہا ہے سیٹیاں مار رہا ہے رب کا مینا جو ہمارے لغت کے آئنا نے کیا امام راغب نے کیا صاحب کاموس نے کیا منظور افریقی نے کیا لسان العرب نے کیا تاج العروس نے کیا بہت خوبصورت مانا کیا رب کا کہتے ہیں ان شاء الش ہالن فالن الحدل کمال سمجھ آ رہی تو انہیں سوال لال تشید ان شاء شیے ہالن فہالن درجہ ب درجہ بڑھانا منزل ب پا منزل پا پالنا سیڑھی ب پا سیڑھی پا پالنا اور پالتے پالتے پالتے ہر چیز کو کمال تک لے جانا اس کو کیا کہتے ہیں آ سمجھ جب سمجھ آئے گی نا آپ نے اتنے زور سے سبحان اللہ کہنا ہے نا ہر چیز ہل جائے گی جب سمجھ آئے گی پھر سمجھاتا ہوں یہ اللہ نے مجھے ملکہ عطا کیا اللہ اللہ کے مزہ آل آل چٹکی میں سمجھا دوں گا یوں ایک دونی, دونی تے دو دونی چار <تصفح> مسئلہ ہی کو انشاءاللہ دنیا کی جس چیز کو دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا اس کو کیا کہتے ہیں آئیے جی سمجھے بالکل نہیں طلبا تو فوراً سمجھ گیا ہوں گے عوام کو نہیں ہے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 اس جلی اور پردے کا اندھیرا تین جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے فی ظلمات فی ظلمات ان ان ان تین اندھیروں میں پانی کے قطرے پر نقشے جمائے اسے جمع ہوا خون بوٹی بنایا چار مہینے کے بعد اس میں رو پھوکی روح آئی تو پھوک لگنے لگی روح آئی تو پیاس آن آن لگنے لگی ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا بولو نہیں سکتا مانگ نہیں سکتا التجا کر نہیں سکتا, نیم سکتا بھوک سے رو نہیں سکتا جو ہستی اس بچے کی رمزیں سمجھ کے ماں کا گندا خون اس کی ناف کے ذریعے اس کی خوراک بنا دیتا ہے اس کو رب کہتے ہیں اللہ! یہ ہے رب ہوں سمجھ آئی کہ کو نہیں یہ حال ہی بھی نہیں آئی تو اللہ سمجھا اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس کو کیا کہتے ہیں اب یہاں غذا باہر سے نہیں پہنچ سکتی تھی منہ کے ذریعے بھی نہیں پہنچ سکتی تھی اور اللہ نے فرمایا وہ گندا خون ہم نے منہ کے ذریعے نہیں پہنچایا اصا تیرے منہ نلیٹ نہ سے کرنا چاہتے اس منہ کے ساتھ دنیا میں آ کے نے میرا اور میرے نبی کا نام لینا تھا ہم نے منہ کے ذریعے خوراک نہیں پہنچائی گندا خون خوراک بنایا ناف کے ذریعے اور جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو دائی نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ رستہ کاٹا رستہ کٹ گیا تو یہ رونے لگا والد ہنسنے لگا یہ رون لگا چاچا ہسن لگا یہ رونے لگ گئے ہیں مامو ہنسنے لگ گئے ہیں یہ رونے لگ گئے ہیں مولوی صاحب لگ گئے ہسن لگے ازان دے ہوئے سن اسی چاہ خود خود کفیل ہو آپ ہی دے, دے ہو بچہ رو رہا ہے پیر صاحب ہنس رہے ہیں بچہ رو رہا ہے گھر والے ہنس رہے ہیں آج گونگے دیا رمضان گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی کیوں روتا ہے رونے میں ارتجا کیا ہے کوئی نہیں سمجھ رہا ہے کوئی نہیں سمجھ رہا ہے جو ہستی اس کے رونے کی رمضے سمجھ کے اس کے کان میں کہے رو نہیں ایک رستہ لے لیا ہے ماں کے سینے میں دو رستے جاری کر دیے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اتنے تھوڑی یہ من پنجابی بولنے کی اجازت مزہ اس کے سوا نہیں ہے یادا منگل جوگا نہیں جد ہاتھ چاوگا جد منگ جوگا نائیں ہوں جد منگن جوگا ہوا ہوں آدھا میری نہیں سندا انہیں نہیں موڑ دیری انگی دی انہیں بھول گئے یا بھول گئے؟ یو حل انسانوں ماں ذرا کا بے ربی کل کریم اللہ خالہ کا کا فصوا کا فلک سی اے سورت معا شاہ یا یوحل انسان کیا لکھتے ہیں مفسرین ال انسان سے یہاں کون مراد ہے مشرق ہر انسان مراد نہیں ہے مشرق انسان جو کھوٹی قسمت کھری کروانے کے لیے جا رہا ہے بڑی گردے کی پتھری خارج کروانے کے لیے جا رہا ہے پیر دے کھارے جوڑاں تو ہوا خارج کٹان واسطے جا رہا ہے شاہ جیونے بیٹے بیٹیاں لینے کے لیے جا رہا ہے سلطان باؤ شفا لینے کے لیے جا رہا ہے تد یا تابوت کے پیچھے اللہ اس بندے کو پیچھے سے آواز لگاتے ہیں یا یو ہل آن اللہ میں <سؤال> تیری ٹانگیں نہیں توڑتا توڑ سکتا ہوں میں تیری آنکھیں نہیں پھوڑتا سکتا ہوں میں تیرا دماغ معروف نہیں کرتا کر سکتا ہوں جبر نہیں ہے اکرا نہیں ہے جا, جہاں جانا چاہتا ہے جا گل ایک گل کا جواب دے کے جا ماں کا بے رب تیری چالیس سالہ زندگی گزر گئی پچاس سال کی زندگی گزر گئی ساٹھ سال کی زندگی گزر گئی اس میں تیرا بچپن لڑکپن جوانی شادی غمی تجارت دن اور رات اپنی گزری ہوئی زندگی میں ایک لمحہ ایسا دکھا تو نے مجھے بلایا ہو میں نے تجھے جواب نہ دیا ہو پھر تو تو اچھا لگتا ہے <però sincer tres nochmal> مولا تینتے آواز لائی تھی <ences controlling> تے تے جواب نہیں دتا میں امام بری مولا تے پکاریا سی جواب نہیں دتا ہوں میں سلطان باہو پھر تو جاتے ہوئے اچھا لگتا ہے اللہ خالا کا کا بھول گیا ہے جب ماں کے پیٹ میں تھا ہم نے بن مانگے تجھے بنایا تھا تیری آنکھیں بنائی تیرے کان بنائے تیرا ناک بنایا دماغ بنایا دل بنایا ہاتھ بنائے پیر بنائے اور کتنے موزوں اور فٹ بنائے اس وقت ہم نے بن مانگے دیے اب تہتا ہے میری نہیں سنتا میری میری نہیں سنتا اور ان کی لوہا لوہے کو کاٹتا ہے مولویا رمضان بھی مولوی جان تیری نہیں سنتا ہے تو پلیتے دنا کرتے ہو چوری کرتے ہو ڈاکے مارتے ہو رات بننے تروڑ کے پانی لاندے ہو سود کھاندے ہو رشوت کھاندے ہو جھوٹ بول ہو ہاں یہ تو سب کچھ ہم کرتے ہیں ہاں ہے تصا پلیتو تمہاری نہیں سنتا جٹ بچارے کاٹک گیا اللہ کام ہر کسی نو دے کا جٹ نے کہا کل میرا کام اللہ سے پڑ جائے تو میں کیا کروں گا میری تو سنتا نہیں میں تو پلیت تو فٹ مولانا نے دوسری بات کی ساڈی نہیں موڑ ساڈی نہیں موڑدا لہذا تم ہمارے پاس آؤ خالی آؤ گے تو خالی آؤ گے اے کچھ لے کے آؤ گے تو ضمیدار نے فصل اٹھائی اشرف بھول گیا نا زمین کس کی بادل کون لایا بارش کس نے برسائی ایک دانے کو سات سو دانوں میں کس نے بدلا کوئی اشر نہیں بوری کھوتے تھے لدی پیسے جے بچ پائے حضرت صاحب کے پاس جانا ہے جا کے بوری بھی دتی پیسے بھی دھوی چمے باہر آ کے بیٹھ گئے انہوں نے کوال بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں قوال نے قوالی چھیڑی خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے گا بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے گا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا یہ جٹ سرمائے سبحان اللہ خواجہ نہ دیں گے تو پھر اتنا نہیں سوچتا کہ خواجہ پتہ نہیں کب دیں گے اے ہن میرے کو بوری لئی اے ہن میں لواجے بوری بھی میں دتی ہے پیسے بھی یارو پہلے اے تے فیصلہ کرو یار یہ پیر مریداں کچھ آئے ان کے مرید پیرا دے مشکل کچھ آئے یہ یار فیصلہ کرو پہلے انہوں نظرانے کون پیسے کون دیتا ہے انہوں نے گڈیاں جا تل سردا کون خرچہ دیا مشکل کشا تو رب کسے کہتے ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پہ ضرورت کے مطابق روزی فراہم اگلی بات آپ کو بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں ماں کا جو ابتدائی خون دودھ ہے نا دوسرے دن کا تیسرے دن کا چوتھے دن کا پانچویں دن کا دسویں دن کا اس میں چکنائی نہیں ہوتی <تصف> چکنائی سمجھتی سیدا پانی اس میں چکنائی نہیں ہوتی کیوں بچے کا میدا ابھی کمزور ہے یہ چکنائی کو قبول نہیں کرتا اس کو رب کہتے ہیں دودھ اندر بن رہا ہے چکنائی پیدا نہیں ہونے دی کیوں بچے کا میدا کمزور ہے یہ چکنائی کو ابھی قبول ہو نہیں کرتا یوں جو جوں میدا طاقتور ہوتا چلا گیا ماں کے دودھ میں چکنائی پیدا ہوتی چلی گئی یہ ہے رب اللہ کرے آپ کو رب کا مقھول سمجھا دیکھیں یہاں مجمع میں کہیں مدرس تو خیر ہوں گے ہی ہوں گے مدرس معلم ماسٹر ٹیچر پروفیسر ہوں گے میں خود معلم ہوں بعض معلم اور ٹیچر اور ماسٹر اور پروفیسر اور مدرس ایسے ہوتے ہیں انہیں سمجھانے کا ایسا ملکہ اللہ نے دے رکھا ہوتا ہے کہ جب وہ کلاس پڑھا کے باہر نکلتے ہیں تو بچے ایک دوسرے سے کہتے ہیں واہ بھائی واہ مضمون گول کے ذہن زین چا چکے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اسے ہم عز کہتے ہیں کہ افہام تفہیم عز کا مادہ سمجھنے سمجھانے کا ایو کند ذہن اگلا چوراں چند وہ بھی انہیں خود پتا نہیں ہوتا ہم کیا پڑھا اور کئی پڑھانے کے اتنے مہر مائر ذہن سے خود ذہن طالب علم کے ذہن میں مضمون ڈال دیتی ہیں ایسے ٹیچر اور مولم کے بارے میں کہا جاتا ہے کد نومی سمجھانا چاہے تو کد نو کدی سمجھا سکتے <تصفح> میری بات ذرا آپ نے توجہ سے سن لیجھ کا اس کو سمجھانے کا ایسا ملکہ ہے کہ یہ دیوار کو سمجھانا چاہے تو دیوار کو بھی سمجھا لے جو ٹیچر اور ماسٹر اور مدرس پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آ جاؤ کہ یہ دیوار کو بھی سمجھانا چاہے تو سمجھا سکتا ہے پہلے نمبر پہ آ جاؤ اسے میرے پاس لائیے آپ دیوار کو بھی سمجھا لیتے ہیں کمب زین سے کمب بندے کے ذہن میں بھی ڈال دیتی ہیں کہ ہاں میں چار دن کا بچہ اس ٹیچر کے حوالے کرتا ہوں اس بچے نو سکھا دودھ کنہیں چوسنا پڑھا اس کو اس چار دن کے بچے کو پڑھا اسے سمجھا ماں کا دودھ کس طرح چوسنا ہے نہیں سمجھا سکتا جو ہستی چار دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے سلیقے بتاتا ہو اس کو رب کہتے ہیں یہ <تصفح> ہے رب اس نے بچے کو سمجھایا دودھ اس طرح چوسنا یہ <تصفح> جو بلی کے بچے ہوتے ہیں یہ کس کالج میں پڑھ کے آتے ہیں کہ تمہاری غذا فلاں جگہ پہ ہے اور حاصل کرنے کا طریقہ یہ کتی کے بچوں کو کون سمجھا رہا ہے اور مرغی کے وہ بچے چوزے انہیں کون سمجھا رہا ہے کہ اوپر سے چیل آئے اور خطرہ محسوس ہو تو تمہاری پناہ جو ہے ماں کے پروں کے نیچے ہے یہ چوزوں کو کون سمجھا اس کو کیا کہتے ہیں رب رب تمہارا رب میں ہوں پالن ہار میں ہوں نشو نما دینے والا میں ہوں ضروریات زندگی کا لحاظ رکھنے والا میں ہوں تمہیں روزی فراہم کرنے والا میں ہوں تمہارا رب میں ہوں اتھوں قرآن نرو کیا الحمد للہ رب العالمین ضرب لگائی ضرب اس کے دین پہ تیرا رب میں ہوں اور جب قرآن کو ختم کرنے لگے اور آخری سورت میں پہنچے اللہ نے فرمایا یاد آئی میں نے فاتح میں کہا تھا کہ رب میں ہوں اب میں قرآن کو ختم کرنے لگا ہوں اور آخری سورت پہ پہنچ گیا ہوں آج پھر کہتا ہوں کل آؤز وے رب اناس الحمد للہ رب, رب العالمی اور جب قرآن کو ختم کیا تو پھر کہا کل آؤزو بے رب اناس سارے لوگوں کا رب ہے تو وہ صرف کون ہے اللہ دوسری چیز جس کو قرآن کی پہلی صورت میں اور ابتدا میں بیان کیے ہیں فرمایا مالک میں ہوں مالی کیونکہ مالک یو مدین مالک میں ہوں یہ مالکی یوم الدین کیوں کہا کبھی آپ نے سوچا اس پہ حالانکہ دنیا کا مالک بھی کون ہے کیوں کہ دنیا کا مالک کون ہے انسانوں کا جنات کا زمین کا آسمان کا سورج کا چاند کا ستاروں کا پہاڑوں کا دریاؤں کا ندیوں کا نالوں کا ابشاروں کا چشموں کا بارش کا بادل کا فصلوں کا اس سب چیز کا مالک کون ہے تو پھر یہ کیوں کہا مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے شاید اس لیے کہا کہ دنیا میں آرزی ملکیت تھی یہ مکان میرا ہے یہ کپڑا میرا ہے یہ رومال میرا ہے یہ سائیکل میرا ہے یہ اسکوٹر میرا ہے یہ کار میری ہے آرزی ملکیت تھی دنیا میں حقیقی مالک کون تھا لیکن ہار ملکیت دی لوگوں کو مجھے ہاتھ دیا اس کا مالک بنایا چاہے تو قرآن پکڑ لوں چاہے تو کوئی ناول پکڑ لوں آنکھیں دیں اختیار دے دیا چاہے تو قرآن پڑھوں چاہے کوئی گندی کتاب پڑھوں کام دیے تو اختیار دے دیا اچھی بات سنوں بری بات سنوں پاؤں دیے تو اختیار دے دیا اچھی جگہ پہ چل کے جاؤں یا بری جگہ پہ چل کے جاؤں ہاتھ دیے آنکھیں دی کان دیے پاؤں دیے زبان دی تو پھر تھوڑا سا اختیار بھی دیا جس طرح چاہے استعمال کر گالیاں نکال ذکر کر یہ ملک اللہ نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو دیا اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کا میں اکیلا مالک ہوں کوئی آدمی کسی چیز کا ذرہ برابر مالک نہیں ہو گئے زبان کا کانوں کا آنکھوں کا نہیں بول سکے گا پیش کرو فلاح بندے کو پیش ہو گیا لاؤ اس کے دفتر رجسٹر لاؤ آ گئے کھولو اس کے رجسٹر کھول گئے یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اور یہ فرشتے لکھنے والے بندہ کہے گا مولا رجسٹر بھی تیرے لکھنے والے بھی تیرے جن جنہوں کی مرضی آ یہ لکھ دے میں کام نہیں کی رجسٹر بھی تیرے بندے بھی فرشتے بھی تیرے جب یہ اس نیچ پہ پہنچا نا اللہ نے اس کی زبان کو کہا چپ ہو جا ہوں تو نہیں بولنا اللہ اس کے پت کو کہیں گے بولو جو گناہ ران نے کیے ران بولے گی ہاتھ بولیں گے کان بولیں گے آنکھیں بولیں گی پاؤں بولیں گے جو جو گناہ انہوں نے کیے اللہ فرمان گے اے تے تیرے نے اے تے تیرے نے گا تو وہ رام پہ ضرب لگا کے سب کوئی تاستے کیا تو میرے خلاف ہو گیا اس دن زبان کسی کے قبضے میں نہیں لیما نل بول کل لیما نیل بلکل اس کا صحیح جواب کیا ہے صحیح جواب کیا ہے مولا تیری آج ملک اور اختیار کس کا ہے مولا تیرا یہ سچی بات کہنے کی بھی سکت کسی میں نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہ کوئی نبی بولے گا نہ ولی بولے گا نہ فرشتہ بولے گا نہ جبریل بولے گا کوئی بھی سچی بات کہنے کی سکت نہیں رکھے گا اللہ خود کہیں گے لاہ واہ دل کہا اس دن سارا ملک کس کا ہے اس لیے فرمایا مالک مالک میں ہوں مُلْكُ السَّمَاوَاتِ سماواتے و مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اب لہو ما فص سماوات و محفل اور علامہ علوسی اپنی شور آفات تفسیر المانی میں لہو لہو اسی کا ہے لہو بگا میں نے اسی کا ہے یہاں علامہ علوسی کہتے ہیں خلقن و ملکن ب اختیارن بدبین پیدائش کے لحاظ سے بھی اسی کا ہے اختیار کے لحاظ سے بھی اسی کا ہے ملت کے لحاظ سے بھی اسی کا ہے اور تدبیر کے لحاظ سے بھی للہ تبارکل لذیب کو لاہ مالکل ملک کتنی آتے پڑتا چلا جاؤ ملک میرا ملک میرا اختیار میرا اقتدار میرا مالک میں ہوں اور پھر جب اس کا منفی پہلو لیا فرمایا لا یملی کونا مس کالا جنر کہو نا لا یملی کو نا زور دے گا وہ یار تھک گیا اللہ کی توحید کا جب آواز اونچا کرو ہو نا اللہ عرش پہ بہت خوش ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ میری توحید کے جملے ہیں لوگوں کی زبان پہ لا یملی کنا لا یملی کنا مسالا دن ردھر کیا کہا للہ ہے ملک سماواتے ولہ اور نفی کی فرمایا جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو لا یم اے لا بڑی ڈاڈی شہر اللہ دی قسم جھے آوے رگڑے پھیر کے رکھے لا یم مسکالا مسکالا ذرہ مس اللہ دی قسم جی ذرہ ہوں اربی کا لفظ عربی کا لفظ ہوتا ذرہ ذرا کسی پنجابی کو سمجھانا پڑ جاتا بھائی ذرہ کسے کہتے ہیں ان کس طرح سمجھ آتی کسی پٹھان سمجھانا پہننا بھائی ذرہ کسے کہتے ہیں کسی فارسی والے کو سمجھانا پڑتا بھائی ذرہ کسے کہتے ہیں تو لوگ کبھی ذرہ زمین سے اٹھاتے کہتے اسم کہیں کیسے سمجھاتے واہ میرے اللہ اللہ کیسا لفظ بولا عربی میں بھی ذرہ فارسی میں بھی ذرہ اردو میں بھی ذرہ پنجابی میں بھی ذرہ ہندی میں بھی ذرہ تے پشتوش بھی ذرا <pep butterfly> <ga transformer> تا جو کسی نو سمجھانا نہ پہ ذرہ کی ہوں ہر بندے کی اپنی زبان اس کو پتا ہو کہ ذرہ کیا ہوتا ہے اب آپ سب کو پتا ہے کہ نہیں ذرہ کیا ہوتا ہے لا یم لکونا مس اللہ کی کتا میں میرے رب بھی دے پلے ککھ نہیں چھے کک لا یم لکونا مس کالا شیخ القرآن کہتے تھے رحمت اللہ علیہ مولا تیرے سمجھان کے قربان جاوا تھی سمجھایا ایک دونی دونی تے دو دوڑی چار کر کے پر منن تے بھی قربان جاوا تو ایک نہیں اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا لیکن تم نے بھی اس کی ایک بات کو لا جملی کو نس کال ماں یم لکونا من کت میرن ماں یم من کت وہ مالک نہیں ہے کھجور کے ایک دانے کے <تصفح> ادھے بندے چپ ہوں وہ مالک نہیں ہے کھجور کی گٹھلی کے کتمیر کا مینا کھجور نہیں کتمیر کا مینا گٹھلی نہیں کتمی کہتی ہیں اس پردے کو جو اللہ نے کھجور کی گٹھلی کے اوپر لپیتا کبھی دیکھا اس गुठली کے اوپر باریک کا پردہ لپیٹا اس عربی میں کہتے ہیں کتمی کہ ایک کروڑ پردے اکٹھے کرو کروڑ اللہ دی کسم چار آنے دے بھی نہ وکن نہ وکن کوئی وقت نہیں کوئی قیمت نہیں لیکن ہم نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی ہم نے پہ یہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ گھٹلی کی جو خطاس ہے نا یہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے یہ پردہ اس لیے چڑھایا بھائی ادو دی شے ادے نہ جائے مطلب نہیں नहीं کے نہیں سبزی اور <تصح> پردے ہی کو تو عربی میں برزخ کہتے ہیں مر جل بہرئی جل تک جان بئی نہما برزخ <تصح> <تصح> ان دونوں کے درمیان کیا ہے برزخ ہے برزخ برزخ کا کیا مطلب ادھر کا پانی ادھر نہ جائے ادھر کا پانی ادھر نہ جائے اور کھجور پہ جو پردہ چلایا چڑھایا گھٹلی پہ کیوں کھجور کی گھٹلی کی کھٹاس مٹھاس کی طرف ہو نہ جائے اسی طرح مرنے کے بعد بھی برزخ ہے تا جو ادو دیش ہے ادے نہ آوے جی برجکا یہی مطلب ہوتا ہے یہ تو ہر جمعرات نو ری بیو رات نو ہو, ہو. روحیں آتی بنے باندی نے ملاقات کردیا نے ملاقاتیں کرتی ہیں گھر میں آتی کادرت صاحب کا فوت ہون تو سال بعد پتر بھی جمع ہو رواں پتا تی تھیں اور بیٹا پیدا ہو گیا بڑی کرامت ہے مرزا گلام احمد دجال قذاب نے کہا تھا میں اپنے گھر آخیا میری شادی نہ کرو میں بیمار آدمی ہاں تے میری شادی نہ کرو میں اس لائق نہیں گھر نے میری گل نہیں مننی تے میری شادی کر دی پھر میرا موجا دیکھو پھر میرا موجدہ دیکھو بھائی میں قابل بھی نہیں تھا سا سال تو بعد پتر ہویا سال کے بعد بیٹا ہوا میں آخیا مرزا جی یہ موجدہ تو ہے پر تیج دے ہے پر نہیں جنانی قابل نہیں پتر جم کے دیتا حضرت صاحب آ کے گھر چکر لانے پتر پچھے جمے بردس کا مینا یہ ہے کہ ادھر کی چیز نہ ہی نہ موت غلتی لم تم سی منا فیوم سے کلتی کذا علیہ فیوم سے کلتی کذا علیہ موت ساری تفصیلیں اٹھاؤ انہوں نے ساحد پہ لکھا ہے یہاں تک کہ وہ روحیں جسموں کی طرف واپس آئیں گی یومل قیام یومل پھوس و دبے جب نفوس ہو جب روئے جسموں سے ملائی جائیں گی تو دن کون سا ہوگا امریکہ چند پہ تر گیا وہ ہوں کمندا پانے پھرتے مریض ت سڈے مولوی ہودیا دے پچھے ان نیا نہ وہ اے تھلے دم مردے سنتے مردے سنتے بندہ ایسا سنا کے کی لیا انہوں نے کچھ لیا ادو مرد ادو سو مڑدے جی کوئی بندہ کے مردے تاش کھیلتے ہیں مردے چائے پیتے ہیں مردے سکوٹر چلاتے ہیں کوئی, کرنا کوئی بندہ کیا مردے چائے پیتے ہیں تو آپ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے ہنسیں گے تو مردے کا چائے پینا مزاق ہے سکوٹر جلانا مزاق ہے اور مردے کا تاش کھیلنا مزاق ہے تو مردے کا سننا بھی بے شک بے شک آئے ہو ماں یون کشمیر خجور کی گتھلی کے اوپر جو باریک کا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے مالک مولا کہنا تو یہ چاہتا ہے وہ ذرے کے مالک نہیں کسی چیز کے مالک نہیں کسی قطرے کے مالک نہیں تو ایڈا لمبا چکر لائے ہی خجور گلی پردہ مولانا حسین علی نے کہا سبحان اللہ مولانا حسین علی بولا اور بولا نہیں موتی رولا فرمایا ہاں ہاں رب یہ کہنا چاہتا ہے کہ گھنی کو سمجھنا مسجد کی طرح گٹھنی کو سمجھنا مسجد کی طرح پردے کو سمجھنا کفن کی طرح کھجور کو سمجھنا قبر کی طرح جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں <صدام> ان کے کفن بھی ان کے ملک میں <صدام> کیوں طالب تلم زکوات کے پیسے سے کفن میت کا خریدا جا سکتا <صدام> <makes> کیوں شہباش تملی کل بلاف سالمن کانز نے کہا وہ مالک بنانا ہے بلا بلاف بغیر کسی کے چیز کا کسی کو مالک بنانا یہ زکات ہے مردہ چونکہ مالک بننے کا اہل نہیں ہے اس لیے زکات کا کفن اس کو دیا نہیں اے سارے اپنے اپنے مدرسے چ پڑھا نا بندیال بھی صرف بتا دیتا ہے قوم کو مدرسے چ پڑھا جی سکا دیا کتاباں کفن <تصفح> چرا لے کوئی بندہ اس کے ہاتھ کٹیں گے بندہ چرا کفن حکومت ہوے طالبان کی کہاں ہونا نا کوئی چورا چور سا ہونی ہے نہیں تو ایسا چیزیں بےچارے یہ تو کہ بڑی ظالمانہ ہے ہاتھ کاٹ دوسار کر دو زانی کو زانی کو سنسار کر دو ڈاکو کا ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹ دو چور کے ہاتھ کاٹ دو اے ٹی جہی پہ بیٹھے نے لال بچا پوچھنے والا کوئی نہیں بھائی زانی کے ہاتھ دورے لگنے ہیں چور کے ہاتھ کٹنے ہیں اور ڈاکو کو سزا دینی ہے ذرا تم بتاؤ تم ان تینوں میں سے کون ہو پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے تم زانیوں ڈرنا تو چاہیے زانیوں کو ڈرنا تو چاہیے چوروں کو ڈرنا تو چاہیے ڈاکوں کو کہ ان کو سزا ملے گی تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے یا تمہارے دل کے اندر کوئی کھوٹ ہے کہ تم یہ جرائم کرتے ہو اور تمہیں خطرہ ہے کہ اسلامی قانون اور نظام عدل آ گیا تو ہمیں یہ سزائیں ملیں گی سارا ملک آ کے ٹنڈا ہو جائے کیوں سارا ملک چور ہے سارا ملک ٹنڈا ہو جائے یہ جتنا مجمعہ میرے سامنے بیسے ان میں کتنے فیصد چور ہے کون ہے چور ان میں وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں اور اگر آپ دس بیس چالیس آدمیوں کو شری سزا دے دیں ان شاء اللہ ملک میں جرائم ختم ہو جائیں گے ان شاء تو کفن چور کے ہاتھ اس لیے نہیں کٹیں گے کہ ہاتھ اس چوری میں کٹتے ہیں جس چوری شدہ مال کا کوئی مالک ہو چونکہ میت کفن کا مالک نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں ما یملی من امین دوسری بات جو اللہ نے قرآن میں بیان کی مالک یوم الدین کہ کائنات کا مالک میں ہوں کائنات کا مالک میں ہوں اور بندیال بھی کہتا ہے مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو اور جو چیز کا مالک نہ ہو اس سے مانگنا بھی عقلی ہے جو چیز کا مالک نہ ہو اس سے مانگنا احمد پن اللہ فرماتے ہیں مالک میں ہوں تو پھر مانگا بھی مجھ سے کر جن, کو جن سے تو مانگتا پھرتا ہے وہ کسی چیز کے مالک کو نہیں ہے قرآن کو شروع کیا مالک یوم الدین دین کے مالک میں ہوں دنیا کا بھی اور قیامت کا بھی اور جب قرآن پاک کو ختم کرنے لگے اور آخری سورت پہ, پہ پہنچے اللہ نے فرمایا یاد ہی میں نے شروع میں کہا تھا مالک میں ہوں اب قرآن کی آخری صورت پہ ہم پہنچے ہیں اب پھر کہتا ہوں مالک سبحان اللہ لوگوں کا مالک ہے تو وہ صرف کون ہے جہاں سے قرآن کو شروع کیا وہی آ کے اللہ نے قرآن کو ختم کیا تیسرا مسئلہ جو قرآن نے شروع کیا تیسری بات جو قرآن نے ابتدا کی جس سے وہ کیا تھی الہ میں ہوں اس کو کس طرح بیان کیا نابو دو بیا کا نسئر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ تیسرا مسئلہ ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا ای کا نابو دو بڑھے ذرا کا ناب کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور لوگوں جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہوتا ہے اور اللہ کا میں نے آپ کیا کرتے ہیں ضرور سے بولیے لا اللہ عل اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, نہیں ہے یا کا نابود ہو عیا کا ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتی ہیں مابود صرف تے الہ صرف تے قرآن پاک کو یہاں سے شروع کیا اور جب آخری صورت میں پہنچے اللہ نے فرمایا یاد ہی میں نے پہلی صورت میں کہا تھا عیا کا نابودو عیا کا نسع مابو صرف میں ہوں الہ صرف میں ہوں اب قرآن کی آخری صورت میں پہ پہنچے ہیں آج میں پھر کہتا ہوں اللہ الناس, الناس لوگوں کا الہ ہے مابود ہے تو وہ صرف کون ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں جن مسلوں سے جن باتوں سے اللہ نے قرآن کو شروع فرمایا انہی باتوں پہ جا کے اللہ نے قرآن کو اللہ تعالیٰ ملکی توفیق آ فرمائے الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المرسلیم علی و ربنا ہی فی فنیا صنا و الراحمین ارحم ع یا کوم بسمتگسمتغسار ہمراہمین ارحم علین ارحم علین ارحم علین یا ہئیو یا قیوم برحماتہ کا نستویس اللهم يا ارحم الراحمین ارحم علينا اللهم مغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم منصر الاسلام والم슬مین امین فی صائر الدنیا فی مشارق الارض ومغاربها اللهم ايد الاسلام والم슬مین بالسلطان العادل بالامام العادل بالحكم العادل اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم خذل من خذل محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اهلك اليهود والهنود اللهم اهلك اليهود والهنود اللهم اهلك اليهود والهنود اللهم اهلك النصارى والمشركين اللهم اهلك الكفرة الفجرا اللهم اهلك الكفرة الفجرا اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وفرق جماهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسا قد لا ترده ونل قوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين یہ مسجد اس میں قائم مدرسہ یہ اہل حق کی جگہ جہاں سے توحید و سنت اور قرآن و حدیث کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے اللہ اسے آباد و شاد رکھے آج کے اس جلسے کا انتظام و انسرام ہمارے جن نوجوانوں نے ساتھیوں نے عزیزوں نے جماعتی احباب نے کیا اور ہماری اور آپ کی ملاقات کروائی ان کے لیے خصوصی دعا کیجئے اللہ ان کے علم و عمل میں گھر بار میں اولاد میں رزق کے حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ ان کے رز کے حلال میں مزید برکتیں عطا فرمائے ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے استحکام کے لیے سلامتی کے لیے دعا کیجئے اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے سالمیت عطا فرمائے اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے یا اللہ ہمارے ملک کے عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم رکھ قیامت کی صبح تک قائم رکھ یا اللہ ہمارے ملک کے عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم رکھ اور ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں میرے اللہ تو انہیں توڑ کے رکھ دے میرے اللہ جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما دے ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما و اللہ تعالی اللہ خیر محمد کی علی ولی و صحابی اجمین بے رحمت